الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى مال ہم رواحمی فست جب نہو استجبنا له فكشفنا ما به رحمة من علدنا وذكرى للعابدين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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ذوق شوق المحبه نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محب الفقراء والغرباء والمساكين عزت میں جناب قبلہ سید صداقت حسین شاہ صاحب دیگر سامعین زیبقار السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ خالقِ عرض و سما دی حمد و سنا اور حبیبِ کبریاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف دا نظرانہ پیش کرن تو بعد عاجزانہ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 دینی دنیا بھی اخروی گھاٹے خسارے تو اپنی رحمتہ تھا فرماوے محترم خاطم حسین صاحب جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی بانیاں نے محفل اور حاضرین محفل دی عادری اپنی بارگہچ قبول فرما کے عجر عظیم دی دولتنا المالا مال فرماوے قبلہ برادرم قاری محمد راشد صاحب و رنے چیز کی کیتا اس محفل شریف کے اندر اور سامنے بیٹھے نے انہوں نے مینو حکم فرمایا سی کہ سانو سان ت موضوع سنا یہ مینو موضوع دسیا میں دے حکم دی تکمیل کر کے تے پورا ہفتہ ہو گیا اس موضوع دی تیاری چ لگا ہوا لیکن تسا بھی بلاکاری صاحب ہو محنت کیتی کی اور بڑی محنت کیتی کی لیکن محفل کرا آلیا محفل چن والے نے میری محنت دی قدر نہیں کیتی ایڈا عظیم اور اہم مضو جہ میں ڈائی تر گھنٹے کا موضوع میں چار بندے اچکی میں بیان کرا جی لینا بڑیاں سوکھیاں نے تاریخ رکھ لینا مولوی بلا لینا تھونڈ لوا لینا بتیاں لوا لینا اے بڑا سوکھا کام ہے انہوں بتیاں محفل کامیاب نہیں ہوں محفل کامیاب ہوں نے بندیا نال مجمے اور ہر تکو گے جی قوم آ نہیں تو میں آخا گا کہ جس کام تم اگے ہی ڈردی ہے بغیر تی ہر کام چی قوم شامل ایک دیئے تے ڈردے تین مستفا تردی نا وہ جس کام تو تگے ہی قوم ڈری کڑی ہے تو نسی جانی ہے جی اس کام چس قوم بلان واسطے بڑا سینہ تے بڑا جگہ چاہیے وہاں طریقہ کار بار بار دعوت دیتی جائے گھر جا کے آخیا جائے تو ہر بندے ن فلا دن جہر دوبارہ انہوں کی یاد دھیان کرائی جائے بار بار بلا بار بار دعوت دن محنت کرن نال مولا سونے دی رضا کی خاطر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے دے للہ کرن دے کرنے جاننے آ لیکن کی ہوں اے میں صرف قبلہ کاری صاحب واسطے گل نہیں کر رہا میں ایک اجتمای طور سے گل کر رہا کہ سارے دوست حباب تاریخ رکھ لیندے لے پر میں فلم کامیاب کرن دی کرنے ماسا بھی فکر نہیں آگ بندے نہیں بیٹھے جن بلب لگے کھڑے نے ہوں یہ سو میں تقریر بلبا نو سنا یا بندیاں سناواں جے بندیاں جدیا نوناو تو جی میں تین گھنٹے سو بندے دے بیان کرنا تو اچھی تین گھنٹے جی ہزار بندے بیان ہوئے چانن دا فائدہ زیادہ گا نا کیوں اور مت سمجھے آ جے اور بندیاں چندیاں دی کوئی لڑ نہیں الحمد للہ نظریہ تبلیغلی تبلیغ ہوئی نہیں کوئی ہوں جی میں دیکھ رہا بھائی تھی میری محنت کے برابر کھ بھی نہیں ٹھیک ہے آون والا سوفیا کے سٹیجا نی ویخ سوفیا نکل ہوں آوان والے نے جدو ویخنا نا جن حق بیان کرنا ہے انہیں ویکنا کہ میلی میری گل سننے واسطے کن لوگ آئے بیٹھے توجو نا روک لاگ سبحان اللہ جدوں بندہ این محنت کرے تو فر اگو قوم دی طرفوں بندے نو محنت دا سیلا نہ ملے کما ہکو تو محنت کا مول نہیں نہ دے تھا تو کام ہے سما کرنا سما نہیں پورا نہ کرو تو نہیں جی فرمائی تو بہرحال میں پھر بھی چلو آ جائے پورا موضوع میں بیان نہیں کروں گا یہ میں پہلے دس دیا دا ایک حصہ بیان کر دینا جڑا موزو میں تیار کر کے آیا اور میں ایک حصہ بیان کر دینا جناب سامنے یہ ہوں پتا لگ جانا بھائی تھے کنو ہے جی زوک ویکیا پھر دوسرا حصہ بھی شروع کر دیا گا تو تھوڑیاں بیٹری ہوں مکیاں پہن آو ایج بیٹھے ہو جی میں مردے بیٹے ہونے نمتی بہ آ جا کرو ترا سبجنا آپ سبحان اللہ جناب سامنے جس موضوع سے کلام کروں گا نا اصل اس موضوع اور عنوان ہے ذکر ادرت سیدنا ایوب علیہ السلام اور آپ کی زندگی کی روشنی میں مصائب پر صبر کا بیان موضوع میں حکم فرمایا اور, جنی اور مشکل تیاری ہوں ان تاریخ قوم تھی مولوی ویلیاں ہی کھانے ویلیاں ہی کھانے نے پر تینوں کی پتا ہے یہ کنا مشکل کام ہے ج نے اسن اور اس کم نو کام نوبار سمجھے انہوں واسطے تو کم بڑا ہی آسان ہے اور جہاں نے اس کم اپنا نرد اور رب رسول دا حکم سمجھ کے کی کیتا ہے یا کرتے ہیں ان واسطے یہ کام انتہائی مشکل ہے یعنی سمجھ کہ وہ جدو اس ممبر تیٹھے آدھے سمجھتے نے بھائی اتوار دیاری تیٹھے جاسا بھی ادھر ادھر ہویا تھے حضرت امام مالک سرکار دے بارے آ آپ فرما ہوں آپ فرما نے میرے کو جدو کو مسلا پوچھنا ہوں میں پہلے اپنے آپ جہنم تے پیش کرتا کیا مالک اگے مار کے جانے رب نے دودخ بھی بنائی ہوئی ہے تو وہ برداشت کر لیں گا جی دین اتو ڈنڈی ماری تھے فرمایا پہلے اپنے آپ جہنم سے پیش کردہ سا پھر اگر مسئلہ پتا ہوتا سی تو دس دا سا جی نہیں ستا ہوں تو کہہ چڈ داں ان لا آدری میں نہیں جانتا جنے لوگ نے انہوں دے نقشے قدم سے چلنے والے انہوں دے واسطے یہ کم انتہائی مشکل ہے جی بندہ او کاروبار سمجھے تو پھر ایہو یہ سوکھا کام ہی کوئی نہیں پر یہ یاد رکھا جی کاروبار لوگ ہور نے ہوسانو بزرگ نے سبق ہور پڑھایا احمد چشتی صاحب خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب سوجو ہے دوستو ذوخنا لاکھ سبحان اللہ قربان جامع وقت کافی ہو گیا میں بلا ہیر جناب دے سامنے اپنی گل شروع کرنے لگا سب پہلی گل ساری نہیں کہ اثا نبیا کی شان بیان کر سکیں گند ٹوکرے او او لے او او لوگ لیا دے تذکرے رب نے قرآن فرمائے ان لوگوں دیا شانا کماں ہک ہو پیا نیا جی محمد بخش فرما نا آ فرما نے فرمائے جی لکھوانا ادھر گلابوںج لکھو را ادھر گلابوں زبانج لکھو روپ دھوئے نت زبانہ لائق اور کی کل میں دکھ لم دے لائق نی او یارو کی ہی کل م جکھاری ر گلوبھوئے زبانا میاں سب فرموندے اہ اپ دنیا دبانہ نکھ بار اتر گلاب نال تھوئیے لکھ بارہ صاف کریے تھوئیے فر بھی گندیا زبان ان لوگوں کے نالا نہ لے لائق نہیں ہیں ایڈے مبارک لوگ نے مقدس لوگ اوہ نے شان اور عظمت کون بیان کر سکتا وے جدی عظمت رب دا قرآن بیان فرماوے جہاں ذکر جا ذکر رب فرما وے اور رب سو رب سو اپنے محبوب نے اگین فرماوے اور حکم فرماوے سبحان خورا بدن محبوب ذکر فرماو ایوب وہ قرآب <آئیوب> ذکر فرماؤ ساڈے بندے آیوب کا او جی عظمت اور جیمت جی عظمت جی اور شان قرآن فرماوے ان دی شان آپ بیان کر سکنے اباد چند گلا سن سنا کے اپنا ایمان کرنے ہوں. وغیرنا کباہ رب جان دے انہوں نے مولا سونے نے کی عظمت کی انہوں کی شان انہوں کا مقام رب ہی جاندار جی لکھواری گلا پ زبانا میون او یارا کی کل میں سبحان اللہ مولا سونے ادرت سیو بل ہی سلام آپ سرکار نو مولا نے اپنے نبیان دے نبی شامل فرمایا نبیین دے گروہ دے وچ شامل فرمایا اللہ دے نبی لے اللہ دے سچے پیغمبر لے قربان جاوا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اپ سرکار نو مولا سونے نے مولا سوڑے نے نبیاں دے گروہ دے وچ شامل فرمایا بے بے مختصار مختصار جی جی جی اے میں جناب والی ایویں مختصر مختصر جیا مختصر جیا لفظاں دے نال اپ دا آپ دا شجرا شریف بیان کر کے اگے چلنا و قربان جاوان علیہ السلام سلام نپیوں گروہ چلے پہلے یہ نشیل کر لو بخاری شریف کی ابھی سنا وی بخاری شریف دی ابھی سناوا میرے آقا آخا امدار نے فرما سونے نبی دا فرو فروا اللہ دی دخلوک سب تیادہ تکلیف نبیا نو آئی اللہ دی مخلوق توجہ دی دی توجہ اللہ دی مخلوق سب تکلیف نبی آئی ہاں ہاں ہاں ہاں نہیں یار جو کوئی نہیں تھوڈے میری بھی منٹ بعد بریک لگ جانی ہے یاد رکھے جی ہاں میں نہیں آئی آخا بھائی سن لو یار سن لو تھا مہربانی سننا تو ٹھیک نہیں اگلا چوک اتنا کو دین مجبور کر کے سناونا مت سوچیا جی میرے کو ٹماٹر دی ریڑھی لگی پی خراب ہو جانا خطرہ نہیں سنیا دا تو میں تل کے نہیں سنا مائن نبی سونے دی بڑی امت پی اور نو سنا لوا گا یہ تو سنو پہلے ہی پتا بھائی اس دنیا دے جڑے لوگ لینا اے بے لجے نے لج پال نہیں وہ جڑا رب رسول دے رسو دینس نہیں وہ بندیاں نال مخلس ہو سکتا الحمد للہ نظر پہلے تو, تو پہلے پہلے تو تھوڑے تو چکی گئی نے شیخ شاہ جی ہے فرمایا بے نمازی بندے نو کردہ دسے پوچھے دور کیوں ادا جی نہیں کرتا کرز ادا کرے گا پہچان کہ جیڑا رب رسول مخلص نہیں وہ میرے نالس کی یا تیرے مخلس کتے کبھی مخلص ہو مخلس ہوا رب رسول نال پہلے خالش ہو جو ہے نا اس دنیا دولو پنا فقیر اس دنیا لوگ کو لو منگ oh, پناہا oh, oh, oh. سچے دا ملک و و دا مل کو پان وہ ج مل ہی کیوں کیوں یہ کام کیوں ہویا شاید فرمندے فرمایا मरमर की बनाव शीशा ते मारवटा है के भल مر مرح کی بڑا وڑی شیشا وٹا ہک بندے اور دنیا یوتے تھوڑے رہے دے او قدر شناسل دنیا یو دے تھوڑے رہنا سخلو گنا سبحان اللہ میرے آقا اے نامدار سرکار نے فرمایے فرمایے سب تو زیادہ اللہ دی مخلوق بچوں سب تو زیادہ تکلیفہ نبیہ تیان محدثین فرماوں دے لیں ایس حدیث بخاری دی عدیث ہے اس حدیث دیماتات محدثین فرماوں دے لیں فرمایے جنہ ایمان پختہ ہوے جنہ یقین پختہ ہوے۔ جنا رب دنال رشتہ پختہ ہوا ہوکلیفا بھی زیادہ آن تا سفیا فرما نے فرمائے جیویں جیو, جیو بندے دا ایمان پکا جانا بندے ایمان امتحان آنے شروع ہو جکلیفا آنیا شروع ہو جیب ہوں او ترجنا بے والی مصیبت نے مصیبت دریا چل پھر ہونا وے ادھر ہو مصیبت آدیع نے مولہ سونا نبا مولا مولا وے مولا سونا مولا کہ میرے قریب ہو رہا وے کدھر کچا چلیں کیونکہ کچھ میدان ہی نہیں کچھ میدان ہی کریب جیب آئے گا تو تو دروازے تج آب تبھی ہوں قربت تو ہو اللہ تعالی دے قریب رب تین ہر مخلوق تجا ہوں شان زیادہ ایمان دی مضبوط رب سونے دے دے پکا کر کے میرا کا نام فرمای فرما مخلوق سب تکلیفا نب سب تہ تزیادہ... قربان جاو اج یہ جی گل کریے گلا بیان کریے تے اقبال دی گل سچی آوے گی اے صدا ادوانے دے اتے اقبال فرما اقبال فرما فرما جائے سنگ اقبال کون تیری اج وہ دے امتحان سے انہوں نے تکلیفوں کا سبق بندہ اس قوم ماسا بھی تکلیف جی جی بعد لوگ بعد لوگ تے کفر تک پڑ جاندے نے آندے نے پتہ نہیں مولا نو سڈا گھر لبا ماں اللہ پتا نہیں رب میں ہی ل رب نی گھر ل تکلیف دنیا نے اج کل ماں قوم بول ہمیشہ اور رب سونے نے فرایا نمبلا اکرم اور نام مہ فایا کوبھی آکرمن کہ جس ویل ایم ہو ایک رو نا جدو دنیا لبے لب آب میرے بڑے رب تما جی تے جی او لار چار کنالا کوٹھی بنا کے لکی نانی فرمائی ہاں تلو بورڈ لگا کھڑا ہا مل فتل ربی تو جس ویلے اس رب سونے دی طرف امتحان آوے آم آئے مصیبت مشقت علام آلام آو پھر کی فقدر علیہ کہ فلو ربی آہانند کہ جس ویل ادو رزی آ جائے پھر فیر آدھا میرے رب نے میری زلیل کر مارے فیاکلو پھر کہتا ہے ربی آہانند میرے رب نے میرے رب نے مینو جلیل مولا مولا نے یہ سبحان اللہ وہ عالم الغیب ذات یہ جو اص آخنا سی رب نے پہلے ہی بیان فروا دتا تو توجہ ہے چل گئے جاو ایو نہ رب سونے دی طرفوں جی نہ ملے بندہ وہاں شکریہ ادا کرے جی دی طرف امتحان آوے، پھر بھی شکر ادا کرے بستور حال چو رب سونے دی تقدیر تیر قربان جاو اے امتحان اے یہ اے جناب والی دکھ سب ہو نبیاں تندیاں نے آیا نے نبیاں تو بعد نبیاں تو بعد نے سدیک سدیک بعد تے تئی نے شہدا تو بعد سال خیم پیائی سال خیم تو بعد اولی کا ملی جی درجہ آئے گا او تکلیف آئے گی کیونکہ اللہ دے نبی پر دے اندر ساری مخلوق تو اگے انہوں تے تکلیف بھی زیادہ آئی نا یہ مطلب ہے بندہ ربتی بال گاہ کے اندر جنہ مقبول ہو جاوے رباد جنا بندہ مقبول ہو جائے رب رسول بار گا بندے کا مقام ہو میری کوٹھی لب گئی ہے بڈی سونی لب گئی ہے میم جلابے والی رقم جائیداد لب گیا رب ماردا قبولی کی نشانی پر جنیا تکلیف دیا جان گیا دی تو رب کی مارداس چلیں مقام پہ ج جو ہا لے لی گربا جاوا سب تکلیف نبیا نے نبیا نے ثابت قدمی رکھی مولا سونے نے نبیا جدو آزما جائے نبیا تے جنابے والی تکلیف آئی قربان جاواں جیویں جیویں جیسا جیو جیو مقام سی کیونکہ نبیا رسولوں کے مولا سونے نے ترجے بنا دل کر باد لیا بعد مولا سونے نے نبیا رسولوں کے نبی درجہ بندی فروائی ہے قربان جاواں جیویں جیویں جی جیو درجہ سی مولا نے اوی اے او آپ مائ سلا فرو جائے سدگے اور رب سونے لوگ اے پھر اپنا پورب ظاہر کرنے لے کہ اصا رب سونے دے قریب اسا رب سونے دے لال رب سچے اے وہ بہ جان سانو جس حال چ رکھے اثر راضی رہے ہت آ حضرت سکری علیہ السلام اللہ جدو یہد نے یہود نے جدو, جدو آپ پہ حملہ کیا آپ یہود تو پچ کے ایک درخت اندر وڑ گئے ہیں ایک درخت لک گئے کا ماما آ گیا یوڈیا نو دسیا علیہ السلام اس درخت چڑے نے لہذا ان چیر دو آرا رکھ دو نے آرا رکھ دے جد آرا اپنے دماغ تک آ اللہ نے آرا چل ہیں دماغ عدل حضرت کری علیہ السلام آپ سرکار دی آ نکلی آ نکلی آواز آئیے اے آ تو میرے تو پناہ نہیں منگی میرے مخلوق تو پناہ منگی آن صدر کر ایڈے ای عظیم لوگ ہوں مولا نے فرمایا تیرے تو, تو پناہ نہیں منگی تو درخت کو پناہ منگی می درخت میری مخلوق ہے او جد میں اپنی مخلوق نو اطاعت اور تابے داری چلا چڈیا تھوڑی گل میں موڑا گا پر مولا سونا پھر اپنی شانا ظاہر فرما ہے خبردار نبی دے بارے کو کدی بھی نہ آکے کہ نبی کو غلطی ہوئی جہ بہت یہ رکھ د کہ نبی غلطی کر سکتا ہے او پکا بئیمان ہے دا ایمان نال دور کا تعلق ہوئے یہ جن کام اے امت واسطے سبق ہوتا ہے مخلوق واسطے سبق آ رب در راز ہوندے آد سمجھ نہیں آ توجہ ہے نا مولا سونے نے نپیا دی جماعت ایسی پیدا فرمائیے جہ گے تو, تو گناہ ہو ہی نہیں سک قربان جانا باد آئیے ایسا کرییا پناہ درخت کو منگ لیں پھر آر فرما دوبارہ اور نقل کن فرمائیے روایت نقل فرما والے حجت الاسلام امام غزالی نے فرما نے آواز آئیے ایسا کریے ای دوبارہ اسواز آئی تیرا نا سابری چا دیا قربان جاو پھر ایسے اجسام ایسے مبارک اجسام اور ایسے مبارک ادھان و قلوب دا منبا اور مرکز نے آرا چل گیا جسم چری گیا آواز نہیں نکلی زندے بندے آرا چلے ہوئے تینو منا میں تینو منا گا کہ تین سر دٹ لگ جائے نہ سٹھوٹا جا جی زخم ہو جاوے تے اون دے اتنے جی کوئی بند سے بندے کا ہاتھ بھی لگ جائے تو بند نکل جی بندے زخم تر لگ جائے تے جی آرا چلے تھوڑا تھوڑا نبی نے جد منع کر تے عرض کیتی ہے مولا سونے جی تہ نہ کرن دے بچرا دیے لے پھر زبان سی لائی اصل زبان سیکھ لائیے <سلام> قربانیا دکھا جھا او ساڈا دل پر راوی وہ دکھا بچے ساڈا دل بریادی وہ جنا دول ہا دی سات وارے وہ دکھ ختون محمد بادشاہ وہ سدے راوی پیار وہ دکھ قبول محمد بادشاہ سد راویر اللہ دینی رے ایوب علیہ السلام اور نبی جماعت دے او نبی نے جنہیں صبر دیا مثال نے دن دن آو والیاں تکلیف دیا مثالا نبیاں نے دیا نی قماں نے دیا نی بن گئیاں نے قربان جا ایڈی تکلیف آئی ایڈی تکلیف آئی آگر سنا وا منہ نہ پیسے واپس ادرت سنا سلام آپ ادرت نے آپ جناب آپ نے شجرا شریف جڑا بیان فرمایا شجرا شریف جہا بیان فرمایا فرما نے فرمایا ایوب ایوب بن موس بن بن زارح بن آئس بن مسحت بن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربان جاو رویت ہزار دی مل دیا لیکن تاریخ ادیس نہ لکھا آپ لائی سلام کی اولاد کسے نے لکھا آپ روایت میں آنے روم دے بھی چونے. آپ دا سجڑا شریف آپ دا سجڑا شریف ادرت سیدنا ہوبراہیم علیہ السلام سرکار لیا قربان بھی حضرت سکار بھی مولانا جا رہی کہ حضرت سیدنا ادائی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی طرف آن والی تکلیفا تبر فرمائے سبر فرمایا پتر واری جو آئیے حضرت ابراہیم نے چھری چلائی مولا نے مولا نے اس سبر کا بدلایا تو فروایا مولا نے حضرت ابراہیم دی کی نسل نبیا دیا کتار لا دی جو ہے یعنی بعض نزدیک آپ ابراہیم سرکار دی اولاد وچوں نے بعض نزدیک آپ حضرت اس علیہ السلام دی اولاد کی وچوں نے کیا جاواں حضرت ایوب علیہ السلام تاریخ ابن سا کر تاریخ بنے ساخر دے حوالے ادرت سیلون بل آپ سرکار دی, دی جڑی والد ماجد سیو سی ابے جان دجرا وہ سی جڑا چڑھا دتا ہوئے ایوب ایوب, ایوب ایوب بن بنموس سات دال سین او بن موس بن زارح بن آئے سات بن ساخ بن ابراہیم تو جو ہے قربان جاوا آپ سرکار آپ سرکار آپ سرکار دیجدا جہی اما جان سن حضرت لوت علیہ سلام بیٹی سن سبحان اللہ یعنی ابے اب پاک کے یا یا بغیر واسطے دے حضرت سیدنا علیہ دی دی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں نے یا پھر واسطے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں ونی حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں ٹھیک ہے و اما پاک سڑ ج آپ حضرت لوت علیہ السلام دیا بیٹی مبارک سی تو جو ہے, آہا آہا آہا کیا او بی بی ہے او مبارک بیبیاں نے جنہیں دیا چلہ چلتے نبی آئے دے خدا دی قسم کر گیا نا سیانے سچ آدھے بیج بھی چاہ زمین بھی چن ہو فصل شاندار بنتی باپ بھی نبی ہوے تو ماں نبی دی بیٹی ہووے تو پھر اولادر یوب جمے یہ نبی ایوے نہیں جمدے یہ نبی ایویں نہیں جمدے کیونکہ دستور دلاف مولا سونا کوئی کم نہیں فرما وہ نہیں ہو کوئی نہیں پر انہیں اپنے قانون بنا وہ ہمیشہ اپنے قانون کے مطابق ہی فرما ہے قانون یہ ہوئی ہے بیج آمین بھی آ شاندار بوٹا شاندار بن گئے تو جی ابا پاک ہوے باد لاہ نبییاں دے گھر دے بارے گھر نہیں کر رہے اس قوم دے بارے کر رہے ہیں اببا پاک ہوئے شفقت شیما تی امہ ہوئے نور جہان توجہ ہوئے آپ پوتر تے آپ پہ فریدی جمسی خدا دی قسم کر گیا نا اولاد ماں باپ ماں باپ کا کمال زیادہ پیو ہو پیو جیسی ماں ہو جنت جیسی پھر پتر حسین جمد پیو بھی ہو چا بے, بے حا دی ماں ہوا سچ فرما گیا نے میاں صاحب سنا میاں صاحب فرما نے فرمایا تمے دی فل او کھوڑی ہو دیڑی ہوا جی ہو جی دھی ماں محمد اور دے دے جد دے دے خوش نے بھی چونے کہ نصیب مسلمان ہوئے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ چ پایا گیا آپ دے گرامی دے او خوش نصیب نے کہ جڑ خوش نصیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کے مسلمان ہوئے ملت ابراہیمیہ قبول الگ الگ قربان حضرت سیدنا سید علیہ السلام آپ سرکار آپ مخت سرجیا شجرا شریف دے تاریخ مل جائے مگر یاد رکھا جی قول اور بھی بہت زیادہ ملتے نے میں جڑے موت برسن جناب کر دیتے علیہ السلام سی سرکار اللہ او نے جنہوں نے اتنے تکلیف مصیبت زیادہ آئی ہالا حالانکہ حالانکہ گے آپ سرکار مولا سونے مالو متا بھی بڑا دتا سی رکھبے جائداد بھی بڑی دڑے زمیندار سن بڑے گلاب متا دنیا کا آپ مال مال جانواری اور جناب والی آپ دا امیرانہ نظام سی چل گئے وقت سنسی سلام امتحان شروع ہو گیا رب سونے نے جائداد دیا رقبے دے بزرگ فرما نے جدو قیامت دا میدان ہوئے گا نا تو دے اندر بہانہ بنا گے نا مصیبت تے تکلیف نولا فرماگا آئو با جا ان دس تہیاں نے تنیا برداشت کی پھر بھی آہا تے جیڑے لوگ مال مال نو دنیا دے مال نہانا بنا گے نا بندگی کے رکاوٹ سونا فرماوے گا حضرت مولا فرماگا انہوں نے دستا کنا دے فرمائی قربان جاوا ایک روایت ہی چاہیے حدرت سلحمان علیہ السلام دے تخت دے اتنا دو شیر سن سونے دے دو شیر تے دو مور سونے, دے. سونے دے تے زندہ سن اس کا قدرت سونے دے شیر تے, زندہ. تے سونے دے مور زندہ اگ چل کے دے اتبی روایت سنونا. توجہ ہے بڑا مال جائیداد رکھبا ساری پال بچے بھی ہے سن اولاد بھی اولاد بھی کافی سی قربان جاوا جدو امتحان دا وقت آیا امتحان آ گیا وے ست گری ست ڈیے مفت سرین ارما نے ادرت ادرت اپنے آپ سرکار حوالے فرما نے ست ڈیے آپ سارے بچے ہی مر گئے چت ہے بال بچے فوت ہو گئے مال جائیداد بھی پس گیا رکھبا بھی خوش گیا ہر شہ ختم ہو گئی قربان جاوتائی انتہائی غربت کا وقت آ گیا مگر رب سونے کے جڑے پیارے ہوں نے جیویں جہے حال چند رب سونے کا شکر ہی کرتے رہتے ہیں سد کے جاواں بالو مگ گیا اولاد دار گئی قربان جاواں کلے بچ گئے چیچک نہ مر لے چیچک نہ مر لے یہ سب تہلا حدرت آیو بلام نو سی آپ سرکار چیچک مریض ہو گئے اور آپ بار مرت لکھ لکھنے لے آپ جسم تو صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں تو پٹھے بچ گئے ایک دل بچ جی گیا, گیا ایک زبان بچ گئی ہے رب سونے نے دل تو زبان نا قائم رکھیا ہے تاکہ میرا بندہ میرا بھی کرنا لائے. ذکر برابر چل رہا رہا وے دل بھی نہیں کرچ رہا ہے زبان بھی نہیں کرچ رہی آپ برا سن آپ برا سن دو نلنا ملنا, ملنا, ملنا, ملنا آپ آپ دوبارہ کچھ جد گوشت پٹنا شروع ہو گیا لوگاں نے آپ نو چکیا وے لوگ نو چکیا وے آپا نے چوک روی سے سڑ چ لیا نے لوگ نے چوک روڑی پہ سڑ چ جسم شریف لوگ لوگ محکم محسوس ہوتی جی وجہ وہ لوگ آپ تک بھی نہیں سن لگے آخرکار سڈ کے جاق نے ایک وقت بی تھی ہوئی آپ جدا نہیں ہوئی آپ جناب والی آپ چڈیا نہیں لج پالی کی تھی ایوڑ نئی جس حال حضرت رہے قربان الفاظ چاہی نہیں چاہیے ایک روایت, چاہی اگرچہ روایت سچی ہو تاریخ کا مسئلہ ہو تاریخ مر لکھ حضرت ایوب سرکار دی بی پی پاک لوگ کم کر کے مزدوریاں کر کے مزدوریاں کر کے جو جو ناج پیسہ بننا سی او اپنے گھر والے لے، گھر والے بھی خوراک لوگ جی لا زخم صاف کرنے روڑی ڈیڑا لا لیا پنڈ کے کر گیا قربان جاو ہے لبیے جراثیم تہ ہاتھ رکھ کے دا جاؤ قربان جاوا لے جا، تکلیف लोगों ने अपने पिंड कर दिता वे अपने घर चू कर दिता है वे सके फिरा ने वो भी नहीं नेड़े होंगे, एक दिन बड़े अर्सेदाज सके फिरा आप निलना है رویت مختلف نے بعد روایتوں دے اندر آ گئے آپ ستر سال بیمار رہے بعد اے بھی آیا آپ تر سال بیمار رہے یہ تر سال یہ ہدی سچا اگرچہ حدیث کی سنت جائی تھے بعد حدیث جائے ہدیث تیرہ سال بیمار رہے لے بال نے بھی چاہیے ستر سال بیمار رہے لے قربان جانا آپ نے آپ نے جن ساری بیماری دے اندر کٹیا ہوئے اتنی بیماری آئی ہے جسم تر گیا ہوئے رب دا شکوا زبان تے نہیں آئے سکوا بول دیا میں تھان پہلے ہی آخ دیا بیکٹری مکیاں پی ہاں عرصہ ادراد گدریا زبان تو شکوا توجہ نہیں جی فرمائی وقت فقد ہے مولا محلہ سونے مولا سونے ادرت سو بڑے سلام آپ دعا شریف جڑی آپ نے منگی فر آپ شفا ملی سی مل وگرنہ نہ ایسا بیمار رہے رواج ادی چاہد آپ تھلے تھلے زمین ہوڑے مکوڑے بھی آپ گوشت شریف کھا سو واہ وہ رب دبیو تھوڑی سلام ہو گئے ہے رب دبی تکلیف وے آپ پھر ہوں اصل جہاں دعا کا سبب بننا پیا وہ کر سی اما پاک ہوئی بیک نے ارد کی ای میرے سر دے تاج جی آپ لیا موسرم پتا سی کہ ادر تی نبی نے آپ پتا سی ادرت اجوب تصویر وہ جاندی ہے سر قربان جاو ساتھ نہیں چھوڑیا ایک دن کہ ہالانکہ لوگان دا ایسنا سخت رویہ بن گیا حضرت ایوب علیہ السلام دی بی بی پاک نو سی اما پاک نو لوگ اپنے گھر چ نہیں سنوائن دیں کم کاج واسطے بھی نہیں سنوڑن سنو دے او لوگ چیچک تو بڑے جردے سن سن ایوب نو یہ بماری لگی ہے تے نال جے اے نو لگ جاوے تے جائے دے نال سان لگ جاوے میرے آخا اندار نے اس گل اس تھڈو مون ڈی پانٹ ہے فرمایا ایک بندے دی بماری اڈ کے دو نو لگ سکتی بولتے نہیں جی إس کے جان دے نزدیک پی جائنسدان جراثیم دے نزدیک دوسرے بندے دی بیماری اڈ کے لگ جاتی ہے پر میرے سونے نبی نے فرمایا ہے، نہیں لگتی نہیں لگنی سائنسدان لکھ کٹے ہو جان یہ جن بھی ہونےس باغ پڑی ہے نا ٹیبی آ جا مریض ہودی نہیں ادھر ڈاکٹر اج کل کا سائنسی نے رام رام مراد اوتری د سٹ سٹ ہزار لکھ لکھ تنخواہ مریض جلے چیک کرا چاری بیٹھے شاہ پر دے دے جی پوتر تو آپ ہیں او دے پلیٹ تا تو آپ جہریز پلیٹفارم تینو یہ اکل دان لبھی تراسیم اگر جراثیم بھی کوئی حقیقت نہیں جی اسامے کی کوئی حقیقت نہیں سی سیم نہ سمجھو ایک اسامہ اسامے بہانا بنا کے افغانستان علاق رو سیم جراثیم بہانہ بنا کے انہاں تھانو مارے ہے کوئی شہ ہی نہیں ہے الحمدللہ للہ حکمت میرا بھی تعلق ہے سیم کوئی شہ نہیں یہ خالی اسام ہے ہاں جی یہ خالی بغیر اور کوئی شہ خاص کر جہاں خارش دے مریض ہوں نے وبا بڑی پھیلی پی ہے خارش والی خارش دے مریض ہوندے نے نہ مراد تے ہاتھ کوئی نہیں ملانا کپڑا نال کوئی نہیں لگنے نال کوئی نہیں دہ کیوں بھائی اکھے مت خارش لگ جائے تو نہیں جو فرمائی اور تینو پتا ہے آلہ حدرت سرکار نے لکھیا ہے فرمایا خارش ایسی بیماری ہے جن تو نفرت نہیں کرنی چاہیے جن تو نفرت ہے. کیوں آپ نے فرمایا خارش بندے نو لگ جاوے نا باقی ساری نو منڈو پاٹ لیا سارے سائنسدان ایک پاس ہو جان میرے آلہ درد کی تحقیق یہ خارش نو ویک میں آفانی ممب تلا ک و فتلا کسی ممن خلق تفدیلا اے سونے لبی نے فرمایا جہ بیمار نو بندہ اے دعا پڑھ لے ویتھے او بیماری یعنی جس بماری او, او بیماری پوری امر نہیں لگے گی میں خارش نے مریض ویکیا دعا پڑھ لی فرمایا بعد چنو بڑا افسوس ہویا کہ یار جس مرض دے بارے نبی سونے فرمایا کہ ان کو نفرت نہ کرو تو میں کیوں دعا پڑھی ہے تو لین فرمائی تو خصوصاً سر درد بخار یہ نبیاں بماریاں سر درد ت نے فرمایا سر درد تخار نو کدی گندا نہ آخو یہ برا پلا نہ آخو کی مبارک لوگوں دیا سائنس قرآن جو نکلی یہ سائنس قرآن جو نہیں نکلی سائنس پرانی جاہلیت چل دی پئی وہ بھی آدھے سن بھائی نال لگی ہے ماتے بیماری لگ جائے یہ بھی آدھے ہے لگ میرے سونے نبی نے فرمایا ایک بندے دی بیماری اڈ کے دوسرے گی اپنی طرف لگے گی نہیں لگے گی فرمائی الگ نے بھی آپ نہ لگے دوروں کھلو کے گلا باتاں کر کے دوروں کھڑو گا گلا کر کے او بھی پیچھا ہٹ گئے آپ دی بی بی عادت کی تی ہے اے میرے سر داج یو علیہ السلام دعا فرماؤ گل سنی ہو گل سنی دعا فرماؤ مولا تھو ضرور شفا دے وے گا کیوں جاندی ہے سن نپیلیں نوی نے نبی دعا کدی رد نہیں پتہ لگ لگتا ہوئے حضرت ایوب سرکار جن بھی بیمار ہوئے نا صحت دی دعا نہیں فرمائی آہ کرنا تے دور دی گل ہے صحت دی دعا ہی نہیں فرمائی بی بیگ نے رد کی او سونے آ فرو رب سونا تھوت فرما فرما میں ستر سال صحت نارا ہوں. ہوں رب نے میری دیا بے. رب سونے نے میون مالو دولت دتا سی سارا کچھ دے جو ستر سال نے خوش رکھے میں ستر سالوں دی مرضی مطابق بیماری فرمایا جی ستر سال ان مینو خوش تے ٹھیک رکھے تو فرمایا ستر سال میں ان دی بیماری تے صبر نہیں کر سکتا آہا. کیا نبیاں دے مثال ہی کوئلی نبیاں دے مثال ہی کوئی نہیں قربان جاو میرے پیر باہو نے اپنی دمان چی گھائی اور انج دیجل الفاظ ٹھیک ہے دوڑیا ماہی ادبت ہرگزرگیا والے نہیں ہوں اے عوام الناس دا سبق ہوں یعنی جو سبق قوم نایا ہے او سبق دی منظر کشی اللہ دینے یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک گل کر کے قوم نو اے سبق پڑھایا کی او جی امری جڑ ہے تھو ج مری ج تھاارا دیس فکیر بہی وہاں ضروری رہی رہیے جوں رکھے تیے ہوں سرکار نے دعا نہیں منگی آخر مولا سونے نے اپنے خرانے مجید دے اندر حضرت ایوب دی دعا دع نکل فروائی ہے ادو تہ منگی ہے جد آپ آئے نا ہے کلے بہ گئے کلے بہ گھر کلے گھرے ایک دوسرے ایک دوسرے نو آزرت اجوب کو لو کو غلطی ہو گئی ہے ماں اللہ آدھا ایوب کولو کو لکو غلطی ہو گئی ہے وہ غلطی سردا تو ہو گئی جدی وجہ تین سال وہ چلے رب سونا اندے اتنے نظرے رحمت نہیں فرما رہا گھر بہ کے ایک گل کی تھی آپ جلن گئے دو او جن گل سنی سی جن سنی سی کو رہن نہ ہو یا. بارے کہ اتنے رب دے بادل لا تیر اتو رب سونے نے نظر تیر مت چک لی تیرے کول غلطی سردات ہو گئی ہے ات ہی حدرت آئی بولے نے کیا میں اہ میں کہ جی تک اگر میرے کو دو کمیز آ جا سن دو کمیز آ جانا سن تو میں دوسری کمیز نیری راہ دن لا چڈ داں تیری بہت ادر نہ چڑ دا سا او او آواز آئیے آواز آئیے اوب تیے مولا نے تصدیق فرمائیے مزے کی گل وہ جڑے دو پھر آئے کڑے سن رب نے ان آواز سنائیے ان سنیے کہ اوب کی تصدیق تسمان تو ہوئی ہوتی ادرت آیو وارد کرتے بولا سونے کیا میں وہ میں کہ جن نے تاکھی دو بندے لڑتے ہو بندے اندر ہونا نہیں سا کرو جن تک میں سنا نہیں سا کرتا تو مینا قرار نہیں سی سا مولا نے فرمایا یوگ تو ہی اے. مولا نے تصدیق کی آواز فراو نو سنائی قربان جدو اے گل ہوئی تھے پہرا پھیرا حیران ہو گئے پریشان ہو گئے وہ خدا دیا بندے آ دیاب. بندہ مولا دی مرضی تے صبر کرے مولا مولا بندے دی مدد کر دوال کر دے جا بھرا ٹرے نے بھرا ٹرے نے حضرت ایوب نے ہاتھ چک لے نے مور لکھتے نے آپ نے دعا, دعا, دعا سی نہیں سی فرما دعا نہیں سی فرما مگر قربان جاو ہو رب سونے دی رحمت تے الزام دی واری سی کہ مولا سونے تیرے فیرے لائیا نے اصا میرے نائیاں نے ہوں لوگی تیری رحمت الزام دے کرتے حاصل مہربانی فرما مولا نے حضرت ایوب نے ہاتھ چکے نے مولا سونے نے اس دع اوشدو پورا نیچ نکل فرمایا ہے ربا نہیں ہے رب ہوں او بیدار رب الضر النی ار ارحم ون دب نے ندا کی تھی کی ندا کی تھی نادنا دا, ادنا دا ندا کی تھی رب حب تنی مسنی اب کہ مولا مین تکلیف پہنچی ہے مولا میں مین تکلیف پہنچی ہے وہ اتنی بیماریاں کٹیا لے الفاظ پھر بھی ڈا نہیں بولے عرض کی دیا مولا میں تکلیف مینلیف پہنچیے وہ انتار ہمراہ مولا زیادہ رحمت کرن والے تم مہر والوں نے زیادہ مہربان جدو آپ نے دعا فرمائی قرآن فرما فسٹ جب لہو فک شف نبی ہو گئی فصل جب لہو فکشن میں بھی مل گر آ چی ناہ مت مند مولا سونے نے دعا قبول فرمائی فاستجبنا له لہو ما شفنا من دور مولا سونا فرماؤں سا قبول فرمائی شفاطولی شفا شولی تھولی کما فرما وا تی نا ہوا لہ وات لہ آسا قبول فروائی کے لٹا دہ مہ ماہ مثال ہوتے نے رحمت من وہ دکرار لاب دی وا جدو آپ نے دعا فرمائی آپ سرکار نو اپنی اپنی بی بی باک پاک نو حاجت واسطے لے جاندیاں سن حاجت واسطے لے جاندیاں سن حاجت واسطے بٹھا کے تے واپس آ جا سر تھوڑی دیر بعد پھر جا کے پھر لے آدیا سن آپ ایک دن حاجت واسطے لے کے گئی ن آ واپس آ گئی بڑی دیر گدھر گئی بڑی دیر گزر گئی آپ واپس نہ آئے آپ واپس نہ آئے کنی دیر حا جس بندے نب آخ نیامل آبد نیام لب د نیا مب تو ہر مولا سونے دا حکم آ مولا سونے دا حکم آیا اے ایوب اے ایوب اچھے پیر مار فادر اتر ات مار والا حصہ پیرا قربانیا آپ نے جدو پیر مارے زمین دک چشمہ نکلیا بے مفسرین سرین نے گرم پانی نکلے حکما ہے حکما ہے پھر حکم چار قدم چلو آپ چار قدم چلے نے فرمایا پیر مارو پھر, پیر تو پھر ایک چشمہ ہے انتہائی ٹھنڈا حکم پیو یہ پیو آپ نے پیتا وہ گرم ٹنڈے ہو گیا سلامت ہو گیا چاہتا وے سونے دیا ٹھڈیاں آ گئی سونے دیا یہ حدیث پاک کے اندر آ جائے سرکار راوی نے کہ جدو جی آپ نہان لگے،, لگے مولا نے حضرت ایوب والے سونے دیا ٹھڈیاں فوجی جانور ہوئے سونے ہو جی واہ مولا دی شان سونے دیا ٹڈیاں آئیاں تاگے پتا لگ جائے بندے نے دریا کھیل وہ ٹھڈیا کی فوج آئی نہ درت اجوب سک فڑ کے نا تین کپڑے فی اپنے انہوں نے پنڈ بان لائی تواز آئی ایوب اجے ساری رحمت رجیا نہیں اجے ساری رحمت ارض کردے مولا سونے تیری رحمت کوجد ہے میں تیری رحمت تو کدی بھی بے پرواہ نہیں گا مولا سونیا ہور دے تیری رحمت اینی وسیع ہے اور اتنی اتنی اے دے تو کون رج سکتا وے جو دی جوانی واپس آ گئی جبانی واپس آ گئی قربان جاواں ات ظاہری فوائد سن جوانی واپس آ گئی ہو سن اگے نال چوکھا ہو گیا اس نکے چوکھا ہو گیا بڑی دیر گزر گئی آپ گھر والی اما باق آئی آپ زندہ کھلوتے سنتے حسن ایڈا زیادہ سی پچھاڑ نہ سکیاں ارد کردیا نے اے اللہ دتے ارد کردیا نے بندے کتنے بیمار نبی سی اللہ دے بیمار نبی نو چٹ گئی سا توکھیے آپ نے فرمایا نہیں تو آپ نے دوبارہ پوچھیا تیسری والا جن پوچھے ہو ادرت تیرو فرما نے اور رب تیرا فلا کرے اوبی سیدنا حضرت سلام تو فرمایا میں آپ نے فرمایا تمجیے ربر گاہ چی کمزور ہاں فرمایا او قبول کیتیاں سن او یار دی مردی دنال قبول کیتیاں سن رب نے اگا جبان چوکھا سونا بنا تے مورخین فرما نے اما بھی کڈیاں ہو گئی ہیں سن او در گھر والے دا غم ادھر بیماری ادھر غربت ادھر بچیا جی کام بڈیاں ہو گئی ہیں سن تو ان بھی حضرت اجوب سلام کی بیماری سے صبر جو فرمایا رب کا شکر کیا مور کین فرما نے ان سبر کا بدلا رب نے ان دولا تالا نے اما پاک نو بھی فر جوان فرما فرمایا لا میری بندی تے میری مرضی ہے دیے تینو جوانی پھر دے دی باہر گاہج کو نہ ممکن ہے ہر شہر جوانی نٹا دیتی فرماؤ دے بال بچے بال بچے چند ایک ہور پیدا ایک روایت آیا مفسرین فرما نے ان رب نے زندہ کر کے دنیا تپےجے آئی نہ آ ہم نے آپ کو وہ اہل دی اولاد مسل اہم اُنہوں نے مسل نال اور بھی۔ کیونکہ جوانیاں جو واپس آ گئی تھن رب سونے نے وہ بھی جہاں کر دیتے دی نال دے کئی سونے اور بھی دے دیتے۔ رحمت مند اپنی رحمت د مالو مسا بھی آ گیا وہ ہر شیا آ گئی ہر آ گئی رب سونے نے ادرت اوب نماری دے کے نا علیہ آل اسلام نا کل قیامت دور دا منہ بند کیتا کہ جیڑے یہ آخر مولا سونا بمار ہی وڈا سن تکھا ہی مینو بیمار سی تو میں تیری اطاعت کردہ میں کن میں عمل کرتا رب سونا گا ایوب نو حاضر کرو فرماسوں کٹیا نے جدو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری بیان نا پھر آشر والے منہ بند ہو کوئی جنا بھی بیمار ہو جاوے نا کوئی ایسا زندہ بندہ بھی ویکیا جے کہ جا گوشت سارا لطھ جاوے ہڈیاں پٹھے بچ جان کو مریض ویک بڑی وڈی مرد سنو چھوٹی جی لگ جائے چی چین چین چی چین چی ہر تو کل علی کل ماہ کو جانے آ حالانکہ مومن کا حق نہیں مومن کا حق جی سکھ داضی را دکھ بھی اپنے مالک راضی رہے قربان جاو سی دونوں میں قدالی نے ایک روایت میں آر فرمائی ہے سنا کے گل مکا آپ سرکار دے نے سبر دیا تین کسم نے کنیا بولد نہیں یار سبر دیا تین کس نے فرمایا ایک قسم ایک قسم کسم بندہ رب سونے دے حکم صبر دے کرے یعنی جہم کر سبر کرے فرمایا دوسری قسم رب سونے رب سونے دے منع کر دے منع کی چیزیں تبر کرے قسم ہے کہ رب سونے نے جو حکم فرمایا کرو او کرے وہ ہر حال اچ کرے اور کرنے صبر کرے دوسری قسم ہے فرمایا جنہ کما تو روکم دے صبر کرے تیسری قسم ہے تیسری قسم دکھ دماری رب دی دے دی <رہنے> فرمایا میں، فرمایا جڑی پہلی قسم میں، جڑی پہلی قسم, جڑی پہلی قسم جڑا بندہ رب سونے دیا رب سونے دے امر دے ماروف صبر کر وے مولا دالا تین سو درا جات اتا فرماگا اور ایک درجے تو دوسرے درجے کا فاصلہ زمین تو لے آسمان تک ایڈے درجے کنے درجے تین سو درجے رب سونا ان فرماگا فرمایا جہاں حرام تبر کرنا فرماوے فرما درجے ایک درجے دا فاصلہ, فاصلہ ستویں زمین تتویں آسمان تک تے فرمایا جڑی تیسری قسم ہے جہر رب سونے دے رب سونے دے رب سونے کی تقدیر دبر کر دے صبر تبر کرتا وے بیماری سبر کرتا وے تقدیر صبر کرتا ہوب سونا ان ست سود آزاد فرما یہ سارے تو وڈی قسم ہے رب سونا ان ست سو در آزاد فرماگا اور ایک درجے تو دوسرے درجے تک باجنا بیوالی وے تسرات لے کے الا تک تو فرمائی بیماری بیماری ایسی رحمت ہے ایسی رحمت جی گناہ میف نال درجات ملتے جدو بندہ رب دی تقدیر راضی رہ جائے رب دی تقدیر تے بارے بندہ اپنے رب نال گلا شکوا کرے نماز نہیں سن پڑ دے ہوندے. ساری زندگی لکائی رکھ لکھا لکائی رکھا جس آخری دم آیا نا تو کسی پوچھے دور تو سم مسجد وچ آ کے نماز نہیں سپڑ دے خیر سی فرمایا یار مینوں قطریاں دی بیماری سی چھوٹے پیشاب دے قطریاں دی بیماری سی تے تاں کر کے میں مسجد وچ نہیں سا آوندا ہوندا کہ کدھرے سوں نے نبی دی مسجد نبی دی توہین نہ ہو جاوے سبحان اللہ اللہ تے فرما عرض کیتی حضور تصا اپنی زندگی چیز ظاہر نہیں سی فرمایا فرمایا یار کدی نہ نہیں سی لیا مت مطلب رب دا شکوا ہو جائے مدے دی تقدیر دا شکوا ہو جائے. تو توجہ ہے خدا دی قسم کر کے نا او لوگ جنہ نے رب دی تقدیر دا شکوا ہی نہیں لیا حضرت شفیق بلخی سرکار دے آپ دا دور سی آپ نے رات خواہ ویخیا اپنے علاقے ویکیا کہ جنتر آلیشان محل بنیا ہوا اس محل دس مئی کا نا لکھا ہوا آخری گل توجہ نال آپ نے فرمایا یار میرے محلے دے تو ایٹا شاندار محل دوسرے دن آپ اس عورت کو چلے گیا فرمایا تیرا مہمان اج میں رات کا مہمان ویکھیا تے جناب بیگ نماز پڑھ کے تے صبح نماز اٹھی آپ حیران رہ گئے صبح اٹھے نی پوچھتے نے عمل کیڑا کرنی ہے عبادت کرنی مل ہے مل فرمایا کیوں فرمایا میں تھوپے بٹھی ہو تھے کدی چان پانی تمنا نہیں کی آخیا مولا سونے میرا اے وقت تھی تپے لکھیے میں راضی فرمایا بخ لگ جاوے تو کدی روٹی دی تمنا نہیں کی اے ہویا مولا سونا یہ ٹائم بکھا لکھے تو تُو تو میں راضی ہوں فرمایا جی دکھ آ جی سکھ دی تمنا نہیں کی کیوں اس واسطے چ سونے میں بھی راج فرمایا بی, بی تو, گئی. تو بابی لے گئی جیری رب دجا تحنی ہے راضی تے صبر کرن دا رب نے اے جزا دی تیر دا محال رب جن رب نے جنت چ پہلے بنوا کے رکھا صبر کرے بندہ صبر کرے وہ جزا ضرور لبی وہ اتنے لبا ہے لبا ہے وہ اتے مولا سونے دی مولا سونے دی رحمت لبھی ہے بندہ چی کے. چی با کے کھ بھی نہیں لبا الٹا مولا بھی نراض ہو جاتا بندہ اپنے رب نو بھی ناراض کر بنا بھی کھتا بہتر بندہ کے گیا رب دبی اتنے اڈیا وڈیا وڈیا آزمائشا آئی نا شکوا نہیں کیا خدا دی قسم کر کے راضی ہو دی نا رب سونا دے رب سونا دے تھوڑے عملن ہو اجے ایک حصہ بیان ہے اے دے دو حصے پیچھا باقی نے تھوڑے نا شہر ہی موک گئے حضرت علامہ سلطان محمود چشتی صاحب اللہ، اللہ. پولو پیتا ہوئے ہاں پولیو ہیں. گلا کوئی گلا کوئی ٹھیک بیٹھے. ایک حصہ بیان کیا ان شاء مولا سونے نی. رحمت نال زندگی نے وفا کی نا کسے مقام ت یہ موضوع تو میرے ذہن چیری بھی کر لئی کسی مقام تھے اس موضوع رنگ چ بیان کرا گا بھی پورا پورا کرنے ساڈے تین تو چار گھنٹے لگن گی کرا گا بھی پورا ات کر گا جی ایسی کوم ہوئے گی جیڑی پولیو تو بچی ہوئی محبوب بنا جل جلسان سانو بھی مساج سبر کرنے تو رب آج کل بچوں کی پیدائش جو عورتیں آٹھ دس سال کا وقفہ کروا لیتی ہیں اس کی شرع حیثیت کیا ہے اور اکثر عورتیں سرے سے پیدائش بندی کروا لیتی ہیں یعنی منصوبہ بندی تو اس کا بھی شریع حکم بیان فرما دیں شریعت متحرہ اندر مولا سونے نے نکاح دا سلسلہ رکھے اولاد دی پیدائش واسطے جہا بندہ فطرت دے مقاصد ختم کرے اس وا کمینہ اور ظالم کوئی نہیں اگر عورت بھی طاقت ہے بچے جمن دی مرد بھی طاقت ہے تو روکنا کبیرہ گناہ ہے وڈا گرام ہے صرف اس واسطے کہ بال جم پہ کھان گے کت کتانا آ جمپا تو کتوں گے تو, تو, تو, کی تو او موت پوی جی تو تو رک رب بنن دی کوشش نہ کر بندے دس کا کام نہیں کہ کسے نو کما کے کھوا سکے اے صرف ایک بہان ہے د تو جی ان لاہورتی نو روکنا کبیرہ گنا حرام ہے اور قتل انسانیت مترا دف ہاں اگر ماں بیمار ہو جاوے بھائی بچے دی پیدائش برداشت نہیں کر سکتی چلو ادا روک لینا ماں جانا مجبری ہے لیکن وہ جد ماں کا خطرہ ہو یار دس تو دتا ہے وقفا کرنا نہیں جائز اگر ماں دے باپ صلاحیت ہے بچے جمن دی تو روکنا نہیں جائز دس وقف کیوں کیا جائے اس واسطے بغیرتی سارا دی سادے بچے دو ہی اچھے, اچھے, اچھے رب سونا اگر ماں باپ دکھت ہو کوئی وقفہ نہیں پیدا ہونے ہو نے جس دم نو پیدا فرمایا ہے او دے رزق دا ذمہ دارو خود دے اگر مان دی طبیعت خراب ہوئے یا کمزور ہوئے یا برداشت نہ کر سک دی ہوئے تے پھر اس واسطے وقفہ کرانا لیکن جدو مان دی جان دا خطرہ ہوئے تے پھر جائز توجہ ہے اپنے چاچو کے بیٹے اور ماموں کے بیٹوں سے اچھا پردے کے بارے میں وضاحت طلب سوال ہے کہ عورت کا اپنے چاچو کے بیٹے اور ماموں کے بیٹوں سے پردہ ضروری واجب یا ضروری ہے یا نہیں ہے مامے دا پتر ہوے چاچے دا پتر ہوو ایک موٹا جہا اصول سمجھ لو ساری گلا ج مرداں نکاح جی جی جنہ عورت جان مردا نکاح بول دے نہیں جی مرداں تورتوں دا پردہ واجب چاچے دے ہو, ہو جنہ نکاح ہو سکتا ہے اندر تو پردہ واجب پردے دی اجازت صرف وہ نکاح نہیں ہو سکتا کسی سورت او مولا سونے دے قرآن نے او عورت گن کے سنا دیتی نے کم امات خالات وبناتکم ونت الخ و بنت الاخ وا الاخ الاخت وامہاتکم تردان کم واخواتکم من کمردات امہا تو نشائے یعنی تھوڑیا ماوا تھوڑیا بیٹیاں و اخوا تم تھا تو کم تھوڑیا پوفیاں و خالا تم ماسیاں و بنا تل اخرا دی بنا تلتے <تصفح> <أردعنَكُم> دا کا دودھ پیتا یعنی رضائی ماں اخوا تکم منردا تڈیا وہ بہناں جنہوں نے دھو پیتا یعنی رضائی بہنا یہ جہ رشتے نے نا یہاں کدی نکاح نہیں ہو سکتا یہاں کدی نکاح تو انہوں تو پردہ بھی نہیں ہے ماں تہن بیٹی ت پھی تاسی تفی بھی سکی ہو گی اج کل تا ماسی پیم ہی کونی اج کل کزا نے کزا نی کزا نے ہر پاسے او کیا لگ رہی ہے یہ کزا نے وہ بہ اٹھا پشتوں جو تعلق نہیں جڑتا وا کزن بنی کزن نال جانا ہو سکتا ہے نا سکی سک سکی پی کزن ہو پھوپھی نا سکی سک پھی سکی سک ماسی آنٹی نہیں ہاں جی سکھی ماسی سکی پھپی ماسی نکاح تھے جکی ماسی ماسی نکاح نہیں تھوڑا پردہ کو ماسی کی دھی نی سکتا پردہ آ ج دی تھی بتری جی بنا تھی بھڑی جی وہ ماں جدائی دھد پیتا یا وہ بہن نال ردائی دھد پیتا انہوں رشتہ نہیں تھی سکتا جنہوں نکاہ ہو سکتا ہے جنہ نکاح ہو سکتا ہے انہوں پر حال اچ واجب ہے بہو مامے کی دھی ہے تو باوی چاچے کی دھی ہے پی ہے باوی مساط کی دھی ہے ملویر کی دھی ہے باوی ففیر کی دھی ہے باہیں جنابے والی ہو سکتی ہے اتو پردا مسلے دے دے یعنی ڈرتن نکاح تھی بھی نہیں بھی تھی تے علماء نے فرمایا اج دمانے بھرجائی تو پردہ ہو خطرناک پور فتن ماحول دے اندر ڈیر بھر جائی کا بھی پردہ تے جتھا فتنے دا خطرہ ہودہ کرنا واجب جائے اتھا تو حدیث آئی کھڑی ہے کہ ڈیر جائی واسطے موت ہے جتھ فیتنے کا خطرہ ہو وقت تکلا پناہ خدا دی ماں میں بنی جی نالی پینے چاچے دے دروازے بند تھی شیر بن سلام پڑھ دے اس بعد تخ